اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا و اِنَّا ہم کو نات بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ کرونا محمد محمد کریبا رہا ہے ڈبلو ڈبلو اپنا دس رہا ہے کام <الحمد للتعرفة> www.tas Quran.com النبي بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينذرون إلا ان ياتيهم الله في زلزل من الغمام بل الملائكه وقد يالامر ما الى الله ترجع الأمور سلبنی من صدق اللہ آج کے درس کا آغاز سورت البقرہ کی آیت نمبر 210 سے کیا جا رہا ہے اللہ فرماتے فیزول کا یہ لوگ تو صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اور فرشتے ان کے پاس بادلوں کے صاحبانوں میں آ جائیں بقودی الامر اور قصہ ہی ختم ہو جائے و الا تُرْجَعُ ترجا اور اللہ ہی کی طرف سارے معاملات لٹائے جاتے ہیں اس سے قبل آپ سن چکے کہ آیت نمبر دو سو آٹھ میں حکم دیا گیا تھا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور اس پر آپ نے غور کیا کہ یہ حکم عام لوگوں کو نہیں دیا جا رہا بلکہ یہ حکم ایمان والوں کو دیا جا رہا ہے یونیفرمایہ الناس ادقلو کی فلمی اے لوگو اے یہود و نسارہ اے کفار اور مشرقین تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ بلکہ کہا یوں جا ہے یا ایوہل عام اندلو فلمی اے ایمان والو جو کلمہ پڑھ چکے ہو جو اللہ کی توحید پر نبی کی رسالت پر آخرت کے دن پر قرآن کی سچائی پر ایمان رکھتے ہو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ آدھے نہیں چوتھا حصہ نہیں دسواں حصہ نہیں سواں حصہ نہیں پورے کے پورے تمہارا دل بھی اسلام میں داخل ہو جائے تمہارا جسم بھی اسلام میں داخل ہو جائے تمہاری آنکھیں بھی اسلام میں تمہاری زبان بھی اسلام میں تمہارے کان بھی اسلام میں تمہارے ہاتھ بھی اسلام میں تمہارے پاؤں بھی اسلام میں تمہارے دماغ بھی اسلام میں تمہاری تجارت بھی اسلام میں تمہاری معیشت بھی اسلام میں تمہاری سیاست بھی اسلام میں تمہاری حکومت بھی اسلام میں تمہاری گھر کی زندگی اسلام میں تمہاری بازار کی زندگی فیکٹری کی زندگی وہ بھی اسلام میں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ تب اللہ کی مدد آئے گی تب فرشتے اتریں گے ورنہ صرف ظاہر سے دو بول بول کر اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا اللہ ظاہر کو خوب جانتا ہے اور باطن کو بھی خوب جانتا ہے اندر سے یہ کیا سوچ رہا ہے ہماری مجلسوں کو بھی جانتا ہے اور ہماری غلبتوں کو بھی جانتا ہے یہاں فرمایا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ لیکن یہ داخل نہیں ہوتے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب اللہ بادلوں کے سائبانوں میں آ جائے گا اور فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے سیدھی سی بات یہ کہ یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے یہاں یہ بات بھی جان لیں کہ اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ کے لیے نہ کوئی مکان ہے نہ کوئی ظرف ہے اس لیے اللہ کے آنے کا اللہ کے جانے کا اللہ کے کھڑا ہونے کا اللہ کے بیٹھنے کا کوئی معنی اور کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے اور اس جیسی آیات کو متشابہات میں سے شمار کیا جاتا ہے یعنی ایسی آیات جن کے معنی تو ہم جانتے ہیں لیکن ان کا صحیح مفہوم اور مطلب وہ ہم نہیں جانتے قرآن میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے اللہ کی پنڈلی کا ذکر ہے اللہ کے چہرے کا ذکر ہے یہ ساری آیات متشابہات میں سے ہے ہم ان کے معنی تو جانتے ہیں ید کا معنی ہاتھ ہے کا معنی پنڈلی ہے وجہ معنی چہرہ ہے یہ ہم جانتے ہیں لیکن اس کا مطلب کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے تو یہ متشابہات میں سے ہیں مگر یہود کی کتابوں میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ اللہ بادلوں میں سوار ہو کر آتا ہے تو گویا یہاں یہود کی زبان ہی میں بات کی گئی ہے اور ان کو دعوت دی گئی اور یہود کی زبان میں یہود کے اسلوب میں گفتگو کر رہے ہیں کون میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہود کے اسلوب میں ان کے مخصوص الفاظ اور کلمات اور جملوں میں ایک امی کا بات کرنا یہ اس امی کی صداقت کی بھی دلیل ہے اور قرآن کی بھی صداقت کی دلیل ہے چونکہ جیسے کہ آپ سن چکے اصل خطاب ایسے لوگوں سے تھا جو مسلمان بھی ہونا چاہتے تھے لیکن ساتھ ساتھ یہودیوں والے بعض اعمال بھی کرتے رہنا چاہتے تھے تو انہی کے انداز میں بات کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ تو بس صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے پاس آ جائے بادلوں کے ساحبانوں میں اور فرشتے الامر اور قصہ ہی ختم ہو جائے دنیا کا قصہ اس زندگی کا قصہ ختم ہو جائے کائنات کی بسات کو زمین و آسمان کو لپیٹ دیا جائے بلاہ ترجا اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لٹائے جاتے ہیں آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاں ہوگا سلبنی اسرائیلا کم آتی آیتیم بجین آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے ہم نے ان کو کتنی ہی واضح نشانیاں واضح دلائل عطا کیے ہم نے ان کو توڑاپ دی اور دوسرے انبیاء کے صحیفے دیئے کئی موجزات دکھائے وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ مطلب جا فعن اللہ شدید القاب یہ قرآن کا انداز ہے گفتگو کے دوران اللہ پاک کوئی اصولی بات کوئی قاعدہ کلیہ بیان فرما دیتے ہیں جو ساری انسانیت کے لیے ہوتا ہے فرمایا کہ پمن بدل نعمت اللہ اور جو اللہ کی نعمت کو بدل دیتا ہے بعد اس کے کہ اس کے پاس اللہ کی نعمت آ گئی فن اللہ شدید القاب تو اللہ سزا دینے میں بڑا سخت ہے نیمتے دو طرح کی ہیں دینی نعمتیں دنیاوی نعمتیں روحانی نعمتیں اور مادی نیمتے تبدیلی دینی نعمتوں میں بھی ہوتی ہے اور دنیاوی نعمتوں میں بھی دینی نعمتوں میں تبدیلی کہ اللہ نے جو نعمت جس مقصد کے لیے عطا کی تھی اس مقصد کے لیے اس نعمت کو استعمال نہ کیا جائے اللہ نے تو قرآن دیا تھا ہدایت کے لیے پڑھو سمجھو ہدایت حاصل کرو عمل کرو زندگی اس کے مطابق گزارو ہم نے قرآن کو مخصوص کر لیا ہم نے کا مطلب ہم میں سے بہت سارے مسلمانوں نے سب نے نہیں بہت سارے مسلمانوں نے قرآن کو مخصوص کر لیا تعویذ لکھ لکھ کر گھول گول کر پینے کے لیے دکان میں کاروبار میں محض برکت کے لیے قرآن رکھا ہوا ہے اوپر اور نیچے بیٹھ کر اسی قرآن کے خلاف ہر کام کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے بدیاں بد کر رہا ہے ملاوٹ کر رہا ہے اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے اور قرآن رکھا ہے برکت کے لیے قرآن تو آیا تھا ہدایت کے لیے ہم نے اسے مخصوص کر لیا محض مردوں کو بخشوانے کے لیے دوپی قسمیں اٹھانے کے لیے اللہ کی نعمت کو بدل دیا ایمانی نعمت اور اللہ کی نعمت کو بدلنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس میں تحریف کر دی جائے تبدیلی لفظی تحریف بھی ہو سکتی ہے اور معنوی تحریف بھی پہلی کتابوں میں دونوں قسم کی تحریف ہوئی قرآن کریم میں الحمدللہ لفظی تحریف تو نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے انا نہ ذکر و انا لہو لحافی زون ہمارا دل سو فیصد مطمئن کہ ہم وہی قرآن پڑھ رہے ہیں جو سوا چودہ سو سال پہلے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا نہ کوئی ایت بدلی نہ صورت بدلی نہ جملہ نہ کوئی لفظ نہ کوئی حرف نہ زبر نہ زیر نہ پیش لیکن مانوی تحریف یار لوگوں نے قرآن میں بھی کرنے کی کوشش کی ہے کہ الفاظ کچھ اور معنی اپنی طرف سے کچھ اور بیان کر دیے وہ جو کسی نے کہا ہوئے کس قدر بے توفیق بقیحان حرم خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے معنی تحریف کرنے کی کوشش کی یہ ایمانی نیم میں تبدیلی بتا رہا ہوں عبادت کو روح سے خالی کر دیا نماز ہے نماز کی روح باقی نہیں رہی حج ہے حج کی روح باقی نہیں رہی روزے ہیں روزوں کی روح باقی نہ رہی یہ ایمانی نعمتوں میں تبدیلی ہے اور یوں ہی مادی نعمتوں میں تبدیلی اللہ نے یہ جسم عطا کیا تاکہ تم اس جسم کو میرے حکم کے مطابق چلاؤ استعمال کرو اس کی ایک ایک چیز دنیا بھی کماؤ بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرو جسم کو خوش بھی رکھو راحت بھی دو تفریح بھی کرو ورزش بھی کرو لیکن یہ جو کچھ ہو یہ میرے حکموں کے دائرے میں ہو تو اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو یہ اللہ کی نعمت میں تبدیلی ہو گئی اور اللہ کہتے ہیں جو اللہ کی نعمتوں میں تبدیلی کرتا ہے تو اللہ کی سزا بڑی سخت آج کون سی نعمت ہے جو اللہ نے عالم اسلام کو نہیں دی اور کون سی نعمت ہے جس کا ہم نے حق ادا کیا کیا ہم نے قرآن کی نعمت کا حق ادا کیا اسلام کی نعمت کا حق ادا کیا مادی نعمتوں کو دیکھیں تو دنیا کے بہترین ساحل اور سمندر مسلمانوں کے قبضے میں دنیا کی زرخیز زمینیں مسلمانوں کے پاس مادنیات کی دولت مسلمانوں کے پاس پٹرول سونے چاندی کے ذخائر مسلمانوں کے پاس لیکن ہم نے ان نیمتوں کو اس مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جس کے لیے اللہ نے استعمال کرنے کا حکم دیا تھا ایاشی میں فحاشی میں ان نیمتوں کو لگا دیا کیا عرب اور کیا اجم سارے مسلمان ایک نہج پر اور دیگر پر چل رہے مسلمانوں کی ایاشی فحاشی اسراف تبذیر فضول خرچی دیکھ کر یقین کریں کہ کافروں کی یہ چیزیں ان کے مقابلے میں ماند پڑ جاتی ہیں اخبارات میں یہ خبر شائع ہو چکی کہ بہت سے شیوخ سردی کے موسم میں پاکستان میں تلور کا شکار کھیلنے کے لیے آتے ہیں اس پرندے میں کتنا گوشت ہوتا ہوگا آدھا کلو ایک کلو ڈیڑھ کلو لیکن آپ نے کبھی اندازہ کیا کہ اس کلو ڈیڑھ کلو گوشت کے حاصل کرنے پر اخراجات کتنے آتے ہیں ایک صحافی نے اخبار میں تجزیہ کر کے بتایا کہ گاڑیاں لانے میں ملازمین کے لانے میں خیمے گاڑنے میں سارے اخراجات کو اگر ملایا جائے تو ایک پرندہ سولہ ہزار ڈالر میں پڑتا ہے یہ امت مسلمہ کی فضول خرچی کا اسراف اور تبذیر کا حال ہے اللہ کے دین کے لیے ہمارے خزانے بند ہماری جیبیں بند ہمارے ہاتھ بند جبکہ حالت یہ ہے کہ قرآن پر حملے ہو رہے ناموس رسالت پر حملے ہو رہے لیکن اس مد میں تو ہم خرچ نہیں کر سکتے مگر نمود پر نمائش پر دکھاوے پر عیاشی پر فحاشی پر شیطان کے راستے پر نفس کو خوش کرنے پر لاکھوں اور کروڑوں خرچ ہو رہے ہیں تو اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی جا رہی خواب و دینی نیمتے ہوں یا دنیاوی نیمتے روحانی نیمتے ہوں یا کہ مادی نیمتے ان کی قدر کا حق ادا نہیں کیا جا رہا اور بعض لوگ مسلمانوں کی پسماندگی ان کے زوال اور مادی ترقی میں پیچھے رہ جانے کا ذمہ دار معاذ اللہ قرآن تعلیمات کو بتا رہے ہیں اسلام کو بتا رہے ہیں ارے قرآن ذمہ دار نہیں معاذ اللہ ہمارے زوال کا قرآن تو کمال تک پہنچانے کے لیے آیا ہے زوال کا راستہ دکھانے کے لیے نہیں آیا قرآن نہیں کہتا کہ سائنسی ترقی نہ کرو تجارت کے میدان میں کامیابی کے اصولوں کو نہ اپناؤ نئی تحقیقات اور ایجادات نہ کرو اور قرآن نہیں کہتا کہ کرپشن کرو فریب اور بدیاں کو فروغ دو رشوت کا نظام قائم کرو ظلم کا نظام قائم کرو کاہلی سستی کان چوری کو اپنا شعار بنا لو قرآن یہ نہیں کہتا ہے یہ چیزیں تو ہم نے خود اپنا لیں اور یہی ہمارے زوال کا سبب ہے تو فرمایا کہ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ الشَّدِيدُ الْإِقَابِ اور جو اللہ کی نعمتوں کو بدل دے گا بعد اس کے کہ اس کے پاس اللہ کی نعمتیں آ چکی تو بے شک اللہ سزا دینے میں بڑا سخت ہے جو اللہ کی نعمتوں کو بدلے گا آخرت میں بھی سزا اور دنیا میں بھی سزا آج یہ ذلت اور خواری جو ہمارا مقدر بن چکی یہ اللہ کی سزا ہی کی تو صورت ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سزا صرف یہ ہے کہ آسمان سے آگ برسے پتھر برسے یا انسانوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا جائے نہیں سزا کی مختلف صورتیں ہیں ظالم حکمران بھی سزا یہ فرقہ واریت یہ آپس میں لڑائی جھگڑے قتل و غارت گری یہ بھی سزا یہ مہنگائی یہ بھی سزا یہ ذلت اور پستی دنیا میں بے بکی یہ بھی سزا تو فرما دیا گیا تھا کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو بدل ڈالو گے تو پھر سخت سزا ملے گی آگے فرمایا زئین للذین کثر الحیات النیہ آمن کافروں کے لیے مزین کر دیا گیا دنیا کی زندگی کو اور وہ تمسخر کرتے ہیں ایمان والوں سے کافروں کی نظر میں اہمیت صرف دنیا کی وہ ہر چیز کو دنیا کے مفاد کے پیمانے سے ناپتے ہیں ذہانت بھی دنیا کے لیے محنت بھی دنیا کے لیے جانا جاگنا بھی دنیا کے لیے سونا بھی دنیا کے لیے جینا بھی دنیا کے لیے مرنا بھی دنیا کے لیے محبت دنیا کے لیے نفرت دنیا کے لیے آخرت پر تو ایمان ہے نہیں اور ایسے لوگوں کا وہ مذاق اڑاتے ہیں جو ایمان والے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں جو دنیا کے مفادات سے نظر ہٹا کر آخرت کی طرف توجہ دیتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں بسخرون مین البین آمنو اور وہ تمسخر کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے اما بارے کی سورہ متففیقین میں بھی اللہ نے یہی مضمون بیان فرمایا فرمایا اِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَدْحَكُونَ بے شک وہ لوگ جو مجرم ہیں وہ ایمان باروں کا مزاق اڑاتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَوْمَزُونَ اور جب ان کے قریب سے گزرتے ہیں تو نظروں سے ان کی طرف استحضائیہ انداز میں اشارے کرتے ہیں قلب فکین جب اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو بھی دل لگی کی تمسخر اور استحزا کی باتیں جا کر سناتے ہیں کہ آج میں نے ایک ایمان والے کا اللہ کے دین پر چلنے والے کا یوں مذاق اڑایا تو فرمایا کہ وَيَسْخَرُونَ من الَّذِينَ آمَنُوا ایمان بالوں سے کافر تمسخر کرتے ہیں بَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حالانکہ وہ لوگ جو تقوے والے ہیں وہ قیامت کے دن ان سے کہیں اوپر ہوں گے آج دنیا میں اگر کوئی ایسی مثال ہمارے سامنے آئے کہ مسلمان غریب ہے فقیر ہے تنگ دست ہے کافر اس کے مقابلے میں خوشحال ہے امیر ہے صاحب ثروت ہے اسے مادی وسائل حاصل ہے تو کافر کو خوشحالی کا حاصل ہو جانا مادی وسائل کا مل جانا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ اس سے راضی یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ کامیاب ہے یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیجئے کہ یہ روپیہ پیسہ یہ کار کوٹھی یہ فرنیچر یہ کارخانے یہ فیکٹریاں یہ دولت کی کثرت یہ بینک بیلنس یہ کسی کی کامیابی اور صداقت کا معیار نہیں ہے اگر دل فرض کافروں کے گھر کی چھت سونے کی ہو دیوار چاندی کی ہو دروازے یاقوت اور زمرت کے ہوں تب بھی کفر کو کامیابی کا معیار قرار نہیں دیا جا سکتا دنیا مسلمان کو بھی ملتی ہے دنیا کافر کو بھی ملتی ہے ایسا بھی نہیں کہ سارے کے سارے کافر خوشحال ہوں اور سارے کے سارے مسلمان تنگست ہوں ایسا نہیں ہے بے شمار کافر ہیں غربت کی سطح سے انتہائی نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور ایسے مسلمان بھی ہیں جو لاکھوں کروڑوں اور اربوں میں کھیل رہے ہیں تو دنیا تو سب کو ملتی ہے دنیا کا ہونا کسی کی کامیابی کی علامت نہیں اور دنیا کی خوشحالی کا نہ ملنا یہ کسی کی ناکامی کی علامت نہیں اور پھر غذب کرتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ کافروں کی چمک دھمک مذہب سے دین سے ان کی بغاوت اور بیزاری کا نتیجہ اور مسلمانوں کی غربت اور مسلمانوں کا فکر و فاقہ اگر کہیں ہے تو معاذ اللہ یہ مذہب پر چلنے کا نتیجہ یہ سوچ یہ نظریہ انتہائی غلط ہے اسلام کسی کو جیز حدود کے اندر رہتے ہوئے نہ مادی ترقی سے منع کرتے ہیں نہ تجارت سے نہ محنت سے نہ صنعت سے ان طریقوں کو ٹھہرائیے ان طریقوں کو اختیار کیجئے جن سے کامیابی ملتی ہے تو انشاءاللہ اللہ آپ بھی کامیاب ہوں گے تو یہ سوچ غلط کافر کی ترقی خوشحالی اس کے کفر کا نتیجہ اور مسلمان کا فقر و فاقہ اس کے مذہب پر چلنے کا نتیجہ درسِ قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تصویر قرآن مولانا اسم تھا کی آواز میں اور اللہ کہتے ہے یاد کرنے کے لیے آسان پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے بینر تو اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا اِنَّا اِنَّا بچوں کے لیے سلاحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد ڈبل mm ڈبل -hmm.